اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا کہ اپنا سوتےلا بھائی میرے پاس لے آؤ کیا ناؤ دیکھتے کہ میں پورا ناپتہ ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں